بس الرحمن الرحیم اللہم اللہ علی محمد علیہ محمد مکتب حضرت شاست تمام خورہ السّلام علیکم ورحمت رحمۃ اللہ وبرکاتہ اور باقی تمام سامعین لسن جیسد الگ السلام عرد والفیق الحمۃ لحوتیں و طرتِ درس نمبر 24 اور کتابِ بائی جاسطف عقوص نمبر ستارن اور سطح نمبر ایک سے عیدان دیندر ستھنچونیت اور دریندر سو اچھا شمی مردہ کو شمیشن شی دور حکم غسل بارین اس کے بعد کچھ اور یا غسل کن باری پہ حکم کن بارین کچھ بیان تو غسل المیت وماں غسل المعیت بہر الغ غسل مسلم کہ شمی اللہ تھکن بولا یا کھولا چھکھن بولا ہاں جی اور خلا ہستے کن بیت مردے کو دہنے والا اور مردے کو اس کے جسم پر غسل دینے سے پہلے جس جس نے ہاتھ لگایا ہو یا دوھتے وقت جس نے مدد کیا حقیقت گرتے مدر اس غسل کے بارے میں تو شذیب الحمد امہ بھارل غسل المت غسل المین غسلمت ہاں جی مردے کو دہنے کے, کے, کے غسل کے بارے میں مردے کیا حکم ہے روماتے غاصل المََ سے مراد میرا یہ عنی یجب واجب الغ غاصل المیت وہ شان جو مردے کو دوکھتے ہیں اس پر واجب ہے یخ تصلا یہ کہ وہ غسل کریں کل جنوبی جس طرح اس سے پہلے جو جناب کا غسل کا طریقہ ہمیں بتایا اسی ترقے پر جس میں چار واجبات ہیں جی اور اس میں آٹھ سنتیں ہیں تو اسی طرقے پر یہ غسل بھی کرے گی ہاں جی ہر مرد عورت اسی طرح پہ کریں گے کیونکہ الگ طرح نیت صرف نیت فرق ہے نیت جو ہے یہاں پر تسلو غسل مسل مسلم تھی ہاں جی وسط وات صلاط لی وجوہ بھی قرب صلی اللہ یہ نیت کریں گے یہاں پر یعنی میں غسل مسلمت کرتا ہوں مردے کو چھونے کی وجہ سے یاد دھونے کی وجہ سے غسل کرتا ہوں جو غسل بات الصلاط نماز کو جائز بنانے کے لیے وہ جو بھی واجب ہونے بنا بہ قربتا اللہ اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے اس نیت کے ساتھ تو بہار جو ہے مردے کو غسل دینے والے کے بارے میں یہاں پر سریح الفاظ میں آیا جو بندہ مردے کو غسل دیں گے اس پر جو ہے غسل ایک کرنا واجب ہے باقی آیا ہوں پھر اس کو مدد کرنے والا مت تین خان دین خان دیکھنے اس پہ غسل ہے یا نہیں ہیں یا صرف جو اس کو حال لگانے سے اس کو غسل دینے سے پہلے اگر اس کے جسم پر مردے کے جسم پر حال لگائیں چہرے پر ہاتھوں پر کہیں بھی تو اس سلم میں غسل واجب ہے یا نہیں ہے تو اس سلسلے میں جو ہے یہاں علما نے حدیث بھی ذکر کیا امام جاں صادق علیہ السلام سے تو جو شاید جو مردے کے جسم کو غسل دھونے سے پہلے چوئیں یا غسل دینے والے کو مدد کرنے والا ان سب پر بھی غسل واجب ہے یہ مس سے میت کا جو پھر اس کی نیت میں ہماری دعوت میں مس سے میت آیا ہے اور دوہنے والے پر بھی غسل واجب ہونے کی وجہ یہی ہے کہ اس میں مست تام ہوتی ہے پورا پورا اس کے جسم پر حال لگاتے ہیں تو اس میں چھو چھنے کا تو کوئی مسئلہ موضوع نہیں اس لیے یہاں غسل واجب ہے کہا ہے ہاں تو لہٰذا جو ہے ہمارے فکر شرمی میں جس نے حال لگایا البتہ ہاتھ آپ کا کپڑے میں ہو کر اگر آپ نے حال لگایا اس کے کپڑے پر حال لگایا تو آپ پر غسل نہیں ہے اس کے جسم پر آپ حال لگائیں تو اس پر غسل ہے باقی غسل مجھ دہنے والے پر غسل واجب ہے ہاں اس کی مدد کرنے والے پر بھی غسل واجب ہے تو وہ ترکہ اس کا بالکل اسے غسل جنابت کے طرح شسل فرمایا اس پر جو ہے یجو علاقاسل مجھ مردے کو دہنے والے پر واجب ہے یک تصل یہ کہ غسل کرے کل جنوبی جنوب کی طرف ہاں جی اسی کے ذیل میں نیچے عاشاء نمبر ایک میں بھی فرمایا کیونکہ مئی کی کے جسم کو غسل دینے سے پہلے چھونے والے پر بھی غسل واجب ہے اور اس سلسلے میں امام صادق علیہ السلام کا حدیث بھی فرمایا امام نے فرمایا کہ یک تسلم غسل المی غسل کرے گا وہ شاید جو مردے کے چھوئے اور من مَ سمایتاً اور جو شاید کسی مردے کو ہاتھ لگائے غسل دینے سے پال غسل و یہ حادیثی امام صادق سے مشہور ہے اور نور المومنین نامی امیر حمزہ چھور بٹی کا ہے انہوں نے اس کتاب میں یہ حدیث نقل کیا ہے مجموع البحر نامی حدیث کی کتاب سے تو لہذا جو ہے ہمارے علماء جو ہے صفیہ امامن البادش کے اور تمام علماء باپیر سمیت اس ثقوسل کو واجف سمجھتے ہیں ہاں جی اس غسل کو مسلم چمی کو ہاتھ سے پہلے بھی ہاتھ لگیں تو بھی غسل ہے دھونے والے پر غسل ہے مدد کرنے والے پر بھی غسل واجب ہے اس کے بعد جو ہے حضرت اشاس فلم کل ادھر مہنہ عادت والی خاتون اور خون نفاس والی ولادت کے خون والی خاتون پر کچھ چیزیں فرماتا حرام ہے خاص ان میں سے قرآن کو حال لگانا مسل مساو کرات اور پڑھنا وہ مقدار جو جنابت والے پر پڑھنا حرام ہے ایک جملہ وہاں پر مبہم رہا تھا کہ جنات والے پر قرآن کا کہاں تک پڑھنا حرام ہے تو اس غم کی تشریح یہاں پر آ رہے ہیں آج کے درس میں تو فرماتے ہیں کہ ویہ حرم حرام ہو جاتے بال جنابت غسل جنابت سے اس لیے جنابت جب کسی کس انسان پہ لاغ ہو جاتی ہے اس کے اسباب کی وجہ سے تو اس پر حرام ہو جاتی ہے ماں وہ تمام چیزیں جو اس پر حرام ہو جو لم یا جو کہ جائز نہیں نی ہے اللہ طالت مگر طارت کے بغیر وضو کے بغیر ہاں جی جو چیز جائز نہیں ہے وہ کام جو ہے جنابت کی حالت میں بھی اس کام کا کرنا جائز نہیں ہے اب وضو کے بغیر جو کام جائز نہیں ہے وہ کیا ہے کسلاتی جیسے نماز پڑھنا وہ طوافی کعبے کے طواف کرنا ان کے لیے تحر شرط ہے وہ مسل مصحفی اور قرآن کو حال لگانے کے لیے طرح کراً کیا ہیں طارہ شرط ہے اور تو اس لیے یہاں فرمایا تو تہارت ان چیزوں کے لیے شرط ہے اب یہاں تہارت عام مسل وضو اور غسل دونوں ہیں جو, جو چیزیں وضو اور غسل کے بغیر جائز نہیں ہیں وہ چیزیں جو ہے یہاں پر شاہ سر نے فرمایا جنابت کی وجہ سے وہ تمام چیزیں انسان کے لیے جائز نہیں ہیں ہاں جی حرام ہے جنابت کی وجہ سے ماں وہ تمام چیزیں جو جائز نے اللہ بحرتیں مگر طہرت کے بغیر طارت کے بغیر جائز نہ ہونے والے میں جہاں تک مجھے سمجھ میں آتا ہے یہ دو چیزیں شاہ سے نے مثال کے طور پر پیش کیا ہے کسلاط و طوافع یہ دو حکم جو ہیں اس کی مثال میں پیش کیا کہ یہ دونوں تو تہارت کے بغیر سرے سے جائشن نہیں اس کے علاوہ مزید جو ہے جناب کی وجہ سے جو چیزیں حرام ہیں وہ یہ ہیں وہ مس المصفی قرآن کو حال لگانا ہاں جی یہ بھی جنابت وال پر حرام ہے البتہ رزو کے بغیر بھی حرام ہے وقرات القرآن اور قرآن کا پڑھنا بھی جنابت والے شاس پر حرام ہے خصوصاً دوہاں ورمۂ قرآن کی پڑھنا حرام ہاں جی خصوصاً اس شخص پر اسورت یہ جنابت کے حالت میں وہ صورتیں کہ یہ جب واجب ہے فی اس شور میں سجدہ تو سجدہ جن صورتوں میں سجدہ واجب ہے ان صورتوں کا پڑھنا خاص طور پر تاکیق کے ساتھ فرمایا جنابت والی شخص پہ حرام ہے جیسے کا علف میم سجدہ یعنی اس کو شرۂ سجزہ ہی بولتے ہیں اور علام چونکہ اس کی شروع حایت میں الفلامی جس کو الفلام شائزہ بولتے ہیں ون عام قرآن میں شرح سازہ کے نام سے آپ کو ملے گا دوسرا حامیم سجہ یہ سورہ اسی نام سے ملے گا حامیم سجہ کے نام سے ملے گا یہ طالبِ چوبیسویں بارے میں ہے اللامی ساز طالب بائیسویں بارے میں ہے وََِِِ نظم اور شرۂۂ نجم یہ طالب ستاسویں بارے میں ہے شرحِ نجم و اقرا بیس میں ربی کا اس کو سورہ الق بھی بولتے ہیں اس کی شروع آیت سے بھی یہاں انہوں نے نام رکھا ابھی جی تجمہ تو یہ ہے ایک پڑھو رب کے نام سے تو یہ سورہ کی پہلی آیت ذکر فرمایا ورنۂ سورج کے نام سورہ ایک بھی ہے اور یہ سورہ کا نام سورہ الق بھی ہے تو سورہ ایک اور الگ کا پڑھنا ہاں جی یہاں سیسر نے اس سورہ کے نام لینے کی بجائے اس آیت کو پہلی آیت کا ذکر فرمایا ایک اے محمد پڑھو بیچ میں رب رب کے نام سے ورنہ یہ پہلی آیت ہے یہ سورہ نہیں ہے سورہ کے نام اقرا ہے, ہے یا دوسرا نام سورہ الخ ہے تو ان چار سورتوں کو فرماتے ہیں جناب کے حالت میں خاص طور پر پڑھنا جائز نہیں ہے تو اوپر فرمائیں لہذا خواتین جو اپنے مخصوص دنوں میں خواب ولادت کے دنوں میں ان کو بھی اس حالت میں ان سورتوں کا پڑھنا جائز نہیں ہے جناب والے تمام حکم ادھر خواتین پر بھی وہی حکم لاگو ہے جب اس کے مخصوص دنوں میں یہی کہہ رہے پھر فرماتے ہیں جناب والے بارے میں جو استثناء ہے وہی استثناء ادھر بھی ہوگا خواتین کے لیے بھی ہوگا تو میں نے وہین قری اگر پڑھا جائے شیون کچھ چیز یا سن تھوڑی سی قرآن کی تھوڑی سی چیز پڑھی جائے لی ضرور کسی مجبوری کی بنیاد پر کسی مجبوری تھوڑی سی پڑھی جائے ہاں کس بنوائے کس نیت سے لال ورد تلاوت تلاوت کی نیت سے نہیں یعنی yani, ہمیشہ آپ کو تلاوت کی عادت ہے تو آپ اسے عادت کے تعلق یہاں بھی پڑھنا چاہنا ہے یہاں آپ تلاوت نہیں کہہ جب تک آپ پاک نہ ہو اور غسل تام جب تک نہ ہو آپ نہیں پڑھ سکتے <تصفح> تو یہاں فرماتے ہیں لال تلاوت کے نیت سے نہیں بلکہ جو ہے لال ود تلاوتیں بلکہ آپ پڑھا جائیں ضرورت کیوں نہیں پڑے پھر اپنی گفتگو میں گفتگو میں حکایتیں ایک دوسرے کو باتیں کرتے ہوئے کو نقل کرتے ہوئے کوئی بات ایک دوسرے کو نقل کرتے ہوئے تو پھر موقعات اپنے عبومی گفتگو میں ہیں اور ولمواعظ آپس کو نصیحت کرتے ہوئے وہاں پڑھیں کس مسل اشتشاط اپنے بات کو صحیح اور سچ ثابت کرنے کے لیے گواہ کے طور پر یعنی سچ اور ثابت کرنے کے لیے آپ قرآن کی تھوڑی سی آیت پڑھ لی ایک آیت آدھے آیت پڑھ لیں اور وغیرہ اس کے علاوہ کسی اور مجبور موقع پر آپ نے پڑھ لیا تو لا صبح بھی اس پر گناہ نہیں ہے وہ پڑھنے سے مربوط ہے حال لگانا تو کسی صورت میں جائز ہے نہیں ہے کسی ایک آیت کو آدھی آیت کو حتیٰ قرآن کے ایک حرف کو بھی حال لگانا جائز نہیں ہے لیکن یہ کہ مجبور موقع پر ہاں جی جنابت کی حالت میں بھی تھوڑی آیت پڑھ سکتے ہیں اس طرح وہ خواتین بھی پڑھ سکتے ہیں اپنے مخصوص دنوں میں وال اس کے علاوہ جو حرام کام ہیں جنابت والے پر عبور گزرنا ولمش ٹھہرنا فل مسجد مسجد میں بلا ضرورت بدونے کسی ضرورت اور مجبوری کے مسجد میں ٹھہرنا مسجد سے گزرنا بھی سے نہیں ہے تو یہ جنابت کے جتنے بھی حکم ہیں وہ ادھر خواتین کو بھی اپنے مخصوص دنوں میں ہاں جی یہ حکم ہے تو ان احکامات کو جان کر ہم نے دین پر عمل کرنا ہے خارن گرہ میں اور اس کے بعد یہ مخصوص غسل کے احکامات اور وہ جنابت کے احکامات ہاں جی ان کے ترقی سواغہ پہنچ گیا اور یہ آپ لوگوں کو بتایا غسل میں چار واجبات ہیں سات مستحبات ہیں ہاں جی چار واجب جو ہے پہلے جسم کو پاک کرنے کے بعد استنجا کریں جسم پر جو کو نجاز ہے اس کو دور کریں اس کے بعد جو ہے پھر ہاتھوں کو کلائیں تک دوہیں اور پھر جو ہے منہ میں پانی ڈالنا نام میں پانی ڈالنا ہاتھوں کلائیں دھونا سنت ہے پھر نیت کرنے سے پہلے سر دھونے سے پہلے نیت کرنا ہے آپ نے ہر صورت میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے پھر سر دھویں ایک دفعہ پورا, پورا پورا پانی پہنچا کے دہنا واجب ہے تین دفعہ دہنا سنت ہے پھر جسم کو دو حصہ کر کے دائیں جانب کو کندھے سے لے کر آخر تک ایک دفعہ پانی پہنچا کے اگلا پچھلا دونوں جانب صحیح طریقے سے مال کے پانی پہنچا کے دہنا واجب ہے اور تین دفعہ تک دہنا سنت ہے پھر بائیں جانب کو صحیح طریقے سے پانی پہنچا کے ایک دفعہ دھونا واجب ہے سانجہ پوری اعضاء کو پانی پہنچا کر تین دفعہ دھونا سنت ہے اس کے علاوہ سنتوں میں آپ نے پڑھ لیا کہ بھئی جو ہے پاؤں کے اس کے دوران قانون کے اندر خلال کرنا اور اس کے آخر میں پاؤں کے انگلیوں کے بیچ میں خلال کرنا اور تمام اعضاء کو تین تین دفعہ دھونا سنت ہے ایک ایک دفعہ دھونا واجب ہے غسل میں اور اسی طرح جو ہے آہ جہاں تک آپ کے ہاتھ پہنچتی ہے اس کو صحیح طرح سے مالنا بھی مستحب اعمال میں سے تو یہ حکم جو ہے اس طرح آپ کا حسن پھر اس میں ترتیب اور موالات تو آپ نے پہلے پڑھ لیتا ہے وہ میں شامل ہے غسل کے اندر تو ایک غسل کو اسے ترتیب سے دھو پہلے ساتھ دھوئیں پھر دائیں پھر بائیں پہلے غسل کو شروع کرنے سے پہلے خود کو پاک کریں سنجا اور باقی جو بھی نجاست نجات کو پاک کریں تو یہ اس کے ترتیب غسل کو اپنی نیت پہلے پھر دائیں طرف سر, سر پھر دائیں پھر بائیں اس کو ترتیب بولتے ہیں پورے جسم کو ایک دفعہ نہیں پہنچانا واجب اور اس کو اس ترتیب سے کرنا ہاں وہ بھی واجب ہے اور موالات بھی کہ غسل کے درمیان کوئی فالتو کام نہ کریں غسل کے اپنے عمل کو ہی یہ کے واضح دے گا انجام دے دیں تو اس طرح غسل کا یہ چپٹر جو ہے طریقہ تمام غسل میں خاص سنت غسل ہو خواہ واجب غسل ہو ان تمام صروتوں میں غسل کا طرقہ ایک ہے سب میں ایک ہی طرقہ ہے اس ایک طرقے پر آپ نے اپنے غسل کمپلیٹ کرنا ہے تو ہمیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں صخو مار تو خواب رہ تو ہمیں غسل کے ترقے صحیح طریقے سے آنا ضروری ہے اذان گرہ میں چونکہ نماز صحیح ہونے کے لیے حج کو جائیں طواف صحیح ہونے کے لیے قرآن کو ہاتھ لگائیں تو قرآن آپ کو گناہ نہیں آنے کے لیے ہاں جی اور غسل واجب ہے اور بہت سے نیک کاموں کے لیے آپ کو باوضو ہونا ہمیشہ باوضو ہونا باعث ثواب اور راجر ہے انسان اللہ تعالیٰ پاک ہے پاکی کو پسند کرتے ہیں اور نزافت اور طہارت این ایمان ہے اللہ میں فرمائے ان توابین و یہ ویحب المۃرین فرمایا اللہ پاک اور صاف رہنے والے ظاہر اور باطن دونوں کو پاک رہنے والوں کا اللہ فرمایا پسند کرتا ہوں ہاں جی لہٰذا ہمیں یہ اردو ہے تمومم ہے غسل ہے ان کے احکامات کو صحیح طریقے سے جاننے کی کوشش کریں جان کرائیں تو کسی قسم کے سوالات بھی اگر آپ لوگوں کو ہو آپ لوگ یا گروپ میں سوال کریں یا آپ لوگ میرے خصوصی نمبر پر بھی آپ نہ سوال بھیج سکتے ہیں اور انشاءاللہ شاء آپ لوگوں کو جواب دے دوں گا ہم صاحب کو دین سمجھ کے عمل کرنے کی توقع تعفل میں آمین عرب